فلو حبیبا آپ کی درود کی صدایں سن کر بھی دل باغی مدینہ ہو گیا اس سے یہ بھی آئیڈیا ہوا کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی صلو عل الحبیب کہے تو اگر آپ پرجوش انداز میں جواب دیں تو صلو عل الحبیب درود پڑھوانے والے کی بھی دل جوئی کا سامان ہو سکتا ہے رمضان مبارک کی چھٹی شب مبارک بہت بہت مبارک اگر آپ کے ہاں آپ کے خطے میں آپ کے علاقے میں رمضان مبارک کی کوئی اور مبارک ساتھ برکتیں اٹھا رہی ہے کوئی اور تاریخ ہے کوئی اور وقت ہے تو وہ بھی آپ کو مبارک ہو ہمارے پاکستان میں چھٹی شب ہے اور ہم تراوی کے بعد کا وقت یہ ہے اور مدنی مذاکرے سے پہلے جو استقبال مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم الحمد مدنی چینل کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہیں اور ہم یہاں سے شامل ہیں آج نیت ہے کہ ایک پیارے آقا صلی اللہ تعینہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک مبارک ان کی زندگی کا پہلو آپ کی روشن پہلو روشن باب آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کا رمضان المبارک سے تعلق ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے صدقے رمضان ملا ہے جسے رمضان سے خصوصی لگاؤ ہے جس نے اپنی امت کے لیے رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں خطبہ ارشاد فرماتے تھے استقبال رمضان کی مبارکباد عطا فرمایا کرتے تھے خوش آمدید فرمایا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو مفہوم عرض کر رہا ہوں یہ سارا تو رمضان المبارک کی جو اہمیت اور جو قدر جو اس کی شان ہے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں ہے ظاہر ہے کہ ایسی کسی اور کے پاس کہاں ہو سکتی ہے تو ہمیں بہت غور اور دھیان سے اس روایت کو سننا ہے کیونکہ اس کا ہمارے دل کی حالت سے بھی بہت گہرا تعلق ہے جناب کیا ہے سنیے جب رمضان المبارک آتا تو اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں کسی مشکل کی وجہ سے اس میں حق ابودیت میں کمی نہ ہو جائے آپ کا رنگ مبارک فخ ہو جایا کرتا تھا اندازہ لگا رہے وہ ہستی جس کے لیے یہ دونوں جہان بنائے گئے جو محبوب خدا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزب اللہ کی جناب علی میں سب سے زیادہ مقام مرتبے قربت درجے کے حامل ہیں سید المعصومین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جلیل القدر برگزیدہ ہستی کا یہ حال مبارک ہے کہ جب رمضان المبارک شریف تشریف لاتا تو اس خوف سے کہ حق عبودیت میں کسی سبب سے کمی نہ ہو جائے تو اس خوف سے رنگ مبارک فق ہو جائے کرتا تھا ام المومنین سید سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ فق ہو جاتا اب اس کی حکمت جو ہے امام مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے تو وہ کوشش کرتا ہوں انہیں کے الفاظ میں آپ خدمت میں پیش کروں اور پھر ایک معمول شریف اور بھی آپ خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرنا ہے ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں حکمت یہ ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے حق ابودیت میں کمی واقع ہو جائے یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ جو اللہ تبارک مطالعہ از کی بارگاہ میں جتنا قربت یافتہ ہوتا ہے نا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کا دل جو ہے وہ جو احکام الہی ہیں اس کی اہمیت بھی اس قدر زیادہ ہی محسوس کرتا ہے جو اولیا ہوتے ہیں ان کا جو قلب ہے یہ فرض کی جو ان, ان کی نزدیک جو فرض کی جو ویلو اور قدر جو ان کو اپنے دل پر محسوس ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے وہ ہم اللہ جنما تک کر دیں گے جنازہ پڑھنے جائیں گے جنازہ پڑھنے یوں جائیں گے کہ سب نے جانا ہے لوگ تانا ماریں گے کہ اچھا مرحوم سے صرف جو ہے نا زندگی کا ہی تعلق تھا مطلب کا ہی تعلق تھا تو نبھانی تو پڑتی ہے نا بھائی رشتہ دار کو منہ بھی دینا پڑتا ہے ہر ایک اپنے اپنے ذہن کے حساب سے ڈائلوگ ہوتے ہیں تو یار کنیکشنس بھی تو اسٹیبلش کرنے پڑتی ہیں وہاں جائیں گے تو دو چار لوگوں سے اور بھی ملاقات ہو جائے گی تو اب یعنی جب جنازہ لے کر مسجد کی جانب جائیں گے تو سمجھنے تین گرو ہو جاتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو, جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ساتھ آ گئے ہیں تو صحبت کی برکت ہوتی ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہے نا وہ نماز جنازہ ہوگا مسجد میں نماز جنازہ کا نہیں کہہ رہا لیکن یعنی ظاہر ہے کہ عموماً جماعت کے بعد ہی اعلان ہوتا ہے اور پھر جہاں جنازہ گاہ ہے وہاں نماز جنازہ پڑھنی چاہیے تو اب پھر جو تیسرے ہوتے نا تیسرے گروپ یہ تھوڑے سلو ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے. کوئی خانچہ سلاش کریں گے کوئی کھیلا تلاش کریں گے کوئی آڑ کوئی ستون کوئی دیوار کوئی کار کوئی گاڑی کوئی بس کوئی وین تو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ ایک جیسے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے باتیں آپس میں ہوتے ہوتے سلو ہوتے ہوتے ہوتے تو کوئی آڑ میں کھڑا ہو جائے گا کوئی ادھر ہو جائے گا کوئی ادھر ہو جائے گا خبر پوری رکھیں گے کہ جماعت کس ٹائم ختم ہو رہی ہے یہ پتہ چل جائے اور جیسی جماعت ختم ہوتی ہے جماعت ختم ہوتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے جیسی ختم ہوتی ہے گویا یہ داخل ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وضو وغیرہ کر لیں اور بھائی نماز جنازہ میں شامل ہونا ہے تو وہ شاید رسم دنیا نبھانے بعض کا چلے جاتے ہوں گے لیکن ان کا جو قلب ہے وہ اس جماعت کی اس فرض کی وہ اہمیت محسوس نہیں کر رہا دل کی سختی کی بنا پر کہ اس طرح ایک عام مسلمان کو کرنی چاہیے کو وبرکاتہ وعلیکم السلام کئی فہل الحمد للہ ٹھیک ماشاء ماشاءاللہ احمد بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوش الحمدللہ الحمد اللہ کی کروڑ رحمت ہے کروڑ احمد کروڑ رحمت ہے اس نے رمضان عطا کیا اللہ اللہ جی کنٹینیو کریں غلام مصن چل رہا تھا کہ جو اولیاء کرام ہیں نیک بندے ہیں اللہ تبارک بعض بجن کے ان کا جو قلب ہوتا ہے یہ فرائض کی اہمیت زیادہ محسوس کرتا ہے اور جسے ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو جماعت کے ٹائم پر بھی مسجد میں داخل نہیں ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے جانا پڑ جائے رسم دنیا نبھانے کے لیے تو انتظار کرتے رہیں گے باہر کسی کار میں کار کی آڑ میں ویگن کی آڑ میں بس میں ٹھیلے کی آڑ میں کھانچے میں اس طرح کے ٹولہ اکٹھا ہی ہو جاتا ہے باہر رہیں گے تو وہ مطلب ان کی کیفیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں نماز کی اس طرح کی اہمیت جو ہے نا دل پر محسوس نہیں ہو رہی مانتے ہیں جانتے ہیں مگر وہ فرض کی ادائیگی کی وہ اہمیت کا وہ احساس کی وہ ان کے دل میں اس طرح جاگزی نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے دل میں جاگزی ہوتا ہے <سطور> موضوع یہاں سے چلا تھا ایک حال شریف عرض کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ کہ <سطور> <سطور> جب رمضان مبارک تشریف لاتا تو اس خوف سے کہ کسی عارضے کے سبب حق عبودیت میں کمی نہ ہو جائے رنگ مبارک فق ہو جائے کرتا تھا تو ہو جاتا تھا جی وہ تغیر ہو جایا کرتا تھا تو وہ اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سید المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حال مبارک یہ ہے تو ہمیں بھی جو اس طرح کے اہم مواقع ہوتے ہیں چاہے وقت کی صورت میں ہوں یا عبادات کے مختلف اعمال کی صورت میں ہوں ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے اور ان کا احساس دل میں بڑھاتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت نصیب ہوتی ہے نا سبحان اللہ وہ اسی قدر اللہ سے ڈرتا ہے ماشاء اللہ یعنی اللہ تعالی کی پہچان اس کے قہر و غذب اس کے بے نیازی ٹھیک اس طرح کے بہت سارے آ صفات ہیں اللہ صفات تعالیٰ ہیں جس سے توجہ ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت صفت رحمان رحیمی کریمی تو وہ اسی قدر اس کے لیے امید افزا معاملات بناتا ہے مگر اس طرح بھی وہ رو کر اپنے رو کی آ اس صفت کریمی کا اظہار کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے اس سے ڈر کر رو کر شکر ادا کرتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ معرفت الہی حاصل ہے بے شک بے شک تو جتنی زیادہ معرفت کہتے پہچان کو جتنی زیادہ پہچان نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کی اسی قدر اس پر اللہ تعالی کا خوف غالب ہوگا اور اسی قدر اس پر رقط اور یہ کچھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کا اس طرح اچھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی بھی نہیں ڈرایا گیا تو یہ آپ کی معرفت کی بات ہے آپ کی رب تعلیٰ کی پہچان کی بات ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اتنی معرفت اور پہچان کا ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عائشہ صدیق امر یمی جان ام المن سیدتوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر بارگاہ ہوتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ تعالیٰ کون عائشہ من عائشہ Allah, Allah. کہا کہ ابو, ابو بکر کے بیٹی من ابو بکر Allah, اکبر. خطاب کے بیٹے اے وہ ابو بکر کہاف ابو کہاف قحاف. ابو کہافا کے بیٹے من ابو کہافا ایک ایسی کیفیت کے جس میں وہ ایک Allah, مقام Allah. کے پہچان ختم اللہ امام اللہ غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس موضوع کو بڑی عمدگی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانپ اس کو سانپ کی معرفت نہیں ہے اس کو شیر کی معرفت نہیں ہے کہ شیر کیا ہوتا کیا ہے صحیح, صحیح تو وہ شیر سے بے خوف رہے گا صحیح ہے لیکن جس سے شعر کی معاریفت ہوگی شیر کی پہچان ہوگی کہ شیر کیا کر سکتا ہے اسی کے تو اس کے دل میں شیر کی دہشت ہوگی دہشت تو خوف اور ڈر پیدا ہوگا ٹھیک ہے پھر سمجھانے کے لیے ہمیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اسی مثالیں بیان کی ہیں تو جب معرفت اچھا معرفت کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے معرفت میں خوف کی پہلو آ گیا ٹھیک ہے اب ایک پہلو میں بیان کروں گا یا محبت کا محبت کا پہلو کو سمجھنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہم آپس آپ میں دیکھ لیتے ہیں سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ عرض کیا جائے گا کہ آپ کو کسی سے بہت محبت ہو گئی بہت محبت ہو گئی بہت ہی محبت ہو گئی خواہ وہ آپ کی والدہ ہے آپ کے بچوں کی امی ہیں آپ کے پیر صاحب ہیں کوئی بھی شخصیت ہے آپ کو بہت محبت ہو گئی جب آپ کو کسی سے بہت محبت ہو جاتی ہے نا جی, جی تو آپ ہر اس کام سے ڈرتے ہیں جو اس کو ناراض کر دے. اللہ یہ محبت کا ایک اسٹیج ہے یعنی آپ ناگواری یعنی کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں پانچ بجے آؤں گا تو پانچ کے پانچ منٹ پہلے آ جائیں گے پانچ میں پانچ کم پہلے آ جائیں گے تاکہ اس کو انتظار نہ کرنا پڑے اچھا آپ لیٹ ہو گئے تو لیٹ ہونے پر آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ یار وہ انتظار کرے گا ناراض ہو گیا تو صحیح تو یہ محبت ہے نا جس سے آپ محبت کر رہے اس کی ناراضی کا خوف کے دن میں پیدا کر دیتی ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہمیں سچی محبت ہو جائے نا اللہ تو اللہ, اللہ, اللہ تعالی کی ناراضی کا خوف یعنی یہ جو اولیا کرام ہے نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ یہ اولیا کرام ہے نا یہ گناہ نہیں کرتے تھے ان کو اللہ تعالی گناہ سے بچاتا تھا یہ گناہ سے معصوم نہیں ہوتے رشتے اور امبیا کرام گناہ سے معصوم ہے مگر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں سے بچاتا ہے اب یہ پھر بھی روتے ہیں۔ اللہ یہ پھر بھی روتے ان کے, ان کے رونے کے کچھ اسباب ہیں یہ روتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو یہ ہمیں مقام دیا ہے نا جو ہم یہ اس مقام پر جو ہم لذت پا رہے ہیں ہم اس مقام پر جو دف پا رہے ہیں یہ جو مطلب مشاہدے کی منزل ہے یہ جو بہت سارے سے منزل ہیں یا اللہ یہ جو ہم نے جو منزل پائی ہے نا کوئی ایسی خطام سے نہ ہو جائے کہ ہم سے یہ منزل چلی جائے بس وہ اپنی اس اس کیفیت بھی روتے رہتے ہیں یا اللہ بس ہم سے یہ کیفیتیں مولا دور مت کرنا وہ ظاہر کے کہ ان کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے ایک اپنا لطف ہوتا ہے زندگی کا اپنا مزہ ہوتا ہے تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں عمر ہوتے ہیں جو انہیں اپنے رب کی یاد میں رلاتے ہیں اور تڑپاتے ہیں اور پھر یہ بلکتے ہیں روتے ہیں اور اسی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب و محبر شامل ہے ایسے افساہ گزرے ہیں جو روزانہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں روزانہ اللہ کی بنیادی مرحبا مرحبا زیارت مرحبا نہ ہونا ان کے لیے بے چینی کا سب ہے کہ آج آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرحبا مرحبا کی زیارت نہیں ہوئی ایسے محدثین گزرے ہیں حدیث سے کرنے والے کہ جو حدیث نقل کرنے سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے آپ حدیث لے لیں اللہ, اللہ تو ایسی کیفیات ہمارے بزرگوں پر اولیاء کرام پر گزری ہیں اب ان کی خیر پتا تو نہ آپ کا موضوع کیا ہے پھر ایسے بزرگوں کے آدمی واقعات لے کر آئے عاشقہ حدیث کی حکایات پر الحمدللہ للہ المدینہ کی کتاب یاد آ رہی ہے وہ لے لیں یہ ملے گی پھر عاشق ایک سو پچیس سکایات عاشقان رسول کی ایک سو پینتیس سکایات یہ امیر سنتی کتابیں یہ لے لیں اس میں بڑی بڑی عشق و محبت کی بات ہے یہ پڑھیں تو صحیح اس مادیت پرست دور میں کہ یہ بھی ہمارے بزرگوں کی زندگی تھی یہ بھی صاحب کرام کی زندگی تھی اسی طرح ہمارے صاحبائی کرام اور ہمارے اولیا کرام جیا کرتے تھے یہ وارف تگی یہ کیفیت یعنی لمحوں میں تبدیل تقدیریں بدل جاتی تھی یار عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم مفتی محدث گزرے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں یہ ان کا بھی این جی واقعہ یہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے عورت کی اور فرماتے رات بھر یہ اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہ گے دیدار ہو جائے گا رات گزر کے اذان فجر کان میں آئی اللہ بس اذان اللہ کی آواز آتے ہی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی کہ جتنی دیر تک اس کے گھر کے سامنے کڑا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا رہتا تو نا جانے کہاں پہنچ چکا ہوتا اللہ اللہ بس اللہ یہ ٹرنڈنگ پوائنٹ ہو گیا وہاں سے مرے اور ایسے مرے مدینے کا راستہ لے لیا اللہ اور بہت بڑے مقدس ہو گئے بڑے امام گزرے اتنے بڑے امام تھے کہ ایک مرتبہ یہ تشریف لائے شہر کے اندر تو لوگوں کا ہجوم آ گیا نا لوگوں کا ہجوم آ گیا عقیدت مندوں کا استقبال کے لیے تو ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید یہ وہ علماء سے محبت کرنے والے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زوجاتی زبیدہ خاتون بڑی نیک سیرت یہ مشہور رحمۃ اللہ علیہ اور یہی دور تھا بحل الدانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مسجوب تھے جی جی جی تو انہوں نے دیکھا دور سے کہ لوگ ہجوم کر رہے ہیں تو پوچھا ہوگا کہ کون ہے تو کائی عبداللہ بھی مبارک ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور کہنے والے نے کہا کہ اے ہارون تمہاری سلطنت لوگوں کے جسموں پر, جسموں پر ہے ان کی سلطنت لوگوں کے دلوں پر ہے مال مال یہ اولیا کرام کی شان ہوتی یہ, یہ وہ مبارک بہت پیارا دور تھا بہت علماء سے محبت کرنے والے تھے ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علما سے بہت محبت کرتے تھے تو ان کی زوجہ بڑی نیک تھی ایک دفعہ کہیں سے یہ جا رہے ہوں گے تو راستے میں ان کی نظر بہلول دانا جو مسجوب تھے رحمتہ اللہ تعالی ان پر پڑی تو زوجہ نے وہ گھوڑی گور سواری یا بگیہ جو بھی وہ رکوائی سواری رکوائی مسجوب تھے اتر کر گئی اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں مٹی کا گھر بنا رہے تھے بے دانا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آج کل کی عقل والے لوگ نہیں تھے عشق والے لوگ تھے ملکا ہاں ملکہ تھی لیکن اولیاء کی خدمت تھا الحمدللہ واقعی عقل مند تھی نا جی جی تو کہا بحلول کیا کر رہے ہیں کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں مٹی کا گھر تھا تو کہا کہ بیچو گے کہاں بیچیں گے کہ کتنے کا دس دیرم کا یہ لو دس دیرم تو بہل الدانا رحمت اللہ تعالی نے وہ برابر کر دیا زمین اور کہا کہ یہ گھر زبیدہ کا گئی واپس آرو نشید نے کہا کیا ہوا کہ وہ جنت میں گھر بنا رہے تھے میں نے دس دھرم کا خریدا دیوانی ہو گئی ہے جنت کا گھر ملتا ہے اب وہ بھی اتنی عقل مندی اسے کو پتا ہوتا کہ اسے بھینس کرنا بیکار ہے عموماً یہ ایسے لوگوں تو بھینس نہیں کیا کریں اقتل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تو یہ بحث کرنے کا موقع ہی نہیں تھا رات گئے سو گئے سوئے تو ہارون نشید کو خواب میں جنت کی زیارت ہوئی وہ بھائی جنت میں سیر کر رہا ہے کرتے کرتے کرتے کرتے ان کو مکان نظر آیا لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون تو اندر جانے لگا تو لوگ روکا کہاں جا رہے کام سے بیوی کا گھر ہے تو بیوی دنیا میں ہو یعنی ہے ادھر کا معاملہ اور ہے تو یوں کتابوں میں لکھا ہے گھبرا کر اٹھ گئے اپنی زوجا کو اٹھایا کہا کہ دوبارہ وہی مٹی کا گھر بنا رہے تھے اب ہارو رشید پہنچے اور بیٹھ کر کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو رحمت اللہ تعالی جنت میں گھر بنا رہا ہوں بیچتے ہو کیا بیچیں گے کتنے کا دس ہزار کا ہاں ایک رات میں اتنی مہنگائی ہوتی ہے پاکستان ہے کہ چاند نظر آتے ہی مہنگا ہو گیا بروڑ ورشت مئی کے طور پر میں نے کہ چاند نظر آتے ہی فروٹ سامان سب مہنگا ہو گیا تھا غریبوں کا بےچاروں کا حال برا ہو گیا خیر بے جلد دانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دس ہزار کا یا جو بھی فیگر تھا مہنگا تھا قیمت زیادہ تھی تو کہا بہرول اتنا مہنگا کل تو دس میں دس درم میں دیا تھا تو فرمایا کل جو لے گئے تھے بگڑ دیکھے لے گئے تھے آج جو لینے آئے دیکھ کر لینے آئے ہیں <تصفح> <تصفح> تو بگر دیکھے کے دام اور ہیں دیکھے کے دام کچھ اور ہیں تو عشق <تصفح> والے ہیں جو ہر چیز جٹا دیتے ہیں تو اے آپ مائک اٹھایا مولانا نے <تصفح> سو کے عشق ہے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشقوار بات ہے نا بڑی عجیب ہے غلام بھائی بڑی عجیب بات ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک مکان پر نظر پڑی تو آکائی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق استثار فرمایا تو بتایا گیا فلاں فلاں کا ہے تشریف لے آئے اب جن صحبی کا وہ مکان تھا وہ حاضر ہے بارگاہ رسالت ہوتے صلی اللہ تعالی اور سلام عرض کیا پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات نہیں فرمائے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی بہت ہے صحابی کے لیے ارے ختم ہے نا صابی کے لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائے وہ مطلب جو اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان جلد. کرتے جلد. وہ اس عالم میں کیسے جی سکتے ہیں وہ گھبرا گئے نا پریشان ہو گئے جا کر اپنے صحابہ کرام سے چاہ کے کیا بات ہے میں یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو آپ کا مکان دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کیفیت ہو اب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تصدیق کے لیے نہیں آئے کیا, کیا واقعی یہ بات ہے ان کو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہے یا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے یہ گئے پہلے اپنے اس مکان کو زمین برابر کر دیا اللہ اور آ کر پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ عشق ہے یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہ تعلق ہے یہ لگاؤ ہے یہ لگن ہے یہ معرفت ہے یہ پہچان ہے پھر آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے آقا جس مکان کے سبب سے آپ نے التفات نہ فرمایا آج وہ مکان انارا پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام پر توجہ کی ہو یا کہ ارض کر رہے ہیں حاضر ہوں در دولت و شہا سرکار توجہ فرمائیں حاضر گدرے دولت پہ گدار سرکار توجہ فرمائیں فرمائے نظر ہے حال میرا مو تاج نظر ہے حال میرا میں بہتاج ہو نگاہ کرم کا مو تاج نظر ہے حال میرا سر دھڑکن دھڑکن دڑکن دے تھی ہے صدا دھڑکن کر درک دے تھی ہے سدا درکڑک دے تین سدا سرکار ہم ہیں لیے ہوئے تو دلے بےکرار ہمدنی ہیں ہمارے تصے سمن گلاج بھی رکھنا so la قسمت میں لاکھ پیج جوں سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پے ہوں سو بل ہزار کچھ یہ ساری گی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے, محتاج نظر ہے خال میرا تو کرم کرے گا سرکار, سرکار, سرکار یہ سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کی خاص توجہ تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر کلیمہ پڑ رہے ہیں ایسی خاص توجہ تھی ایسی خاص ان کے لیے دعا تھی دعا تھی کیسے کیسے گم گم گم گم, گم کر کیا سوچ سوچ کر گمتے گمتے آخر کار آ کر میں ایسے آئے ایسے آئے کہ امیر المومنین بن گئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے خدا کے واسطے اپنے گدا کیا عرض جی ہے حضور پڑے بے نو کیے ارجھل دور نور سے ماں سیرے بلا کی موہتاج نظر ہے حال میرا موحتاج نظر ہے حال میرا موہتاج نز ہے حال میرا کسی <ترجم> سے نمازیں نہیں پڑی جا رہی ہوں گی کسی سے تراویہ نہیں پڑی جا رہی ہوں گی کسی سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہوگا کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوں گے کسی سے غیبت نہیں چھوٹ رہی ہوگی کوئی بد نگاہی سے باز نہیں آ پا رہا ہوگا کوئی شراب کا عادی ہے شراب نہیں چھوٹ رہی ہوگی کوئی کا عادی ہے جوئے کی لت سے جان نہیں چھوٹ رہی ہوگی کوئی ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اس کی عادت چھوٹ نہیں رہی ہوگی کسی کے ش... کوئی شوہر کے ظلم کا شکار ہے وہ ظلم سے نہیں بچ پا رہی ہوگی کوئی بیوی بی کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا شکار ہے اس سے نجات نہیں پا رہا ہوگا تو کوئی قبر کی تیاری میں سست ہو رہا ہوگا کوئی حشر کی تیاری میں سست ہو رہا ہوگا کوئی کس پریشانی میں کوئی کس بلا میں کسی کا قرضہ چڑھ گیا ہوگا کوئی بے روزگار ہو گیا ہوگا کسی کی بیماریاں نہیں چھوٹ رہی ہوں گی طرح طرح کی تکلیفیں ہیں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں طرح طرح کے غموں علم ہے مگر یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے کار کار چو جو ایسا بھی ہوگا جو مدینے جانے کی تمنا کر رہا ہوگا اس کو کوئی فون پر کہہ رہا ہوگا یہ بھی مدینے جا رہا ہے وہ بھی مدینے جا رہا ہے سب مدینے جا رہے ہیں وہ بھی انتظار میں ہوگا کہ کب بلاوا آتا ہے کب بلاتے ہیں کب اذن ملتا ہے حاضری کا کب جا کر وہ بھی بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا ہے آقا کے ریاض الجنہ میں حاضر ہوتا ہے آقا کے روزے کی طرف رخ کرتا ہے اور وہ بھی ایک کاش یہ کہنے میں وہاں پہنچ کر عرض کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں کب وہاں کے قابل تھا آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچ جایا پے تن من جان فا سر کار پیتن من جان فا سر پیتن من جان سر کار من جان مولا کل سیدی یا بی مولا آئی سلام نانک سرکار سلامکار پیت جان پیدا سرکار کار پید من جان پیدا سرکار کار تب جو سر کار تب جو مے مائے گناہوں سے بیار نہیں ہوگلوب شاہ نف سے نہیں ہوتا شیطان مسلمت گوس کسی اب سبر گنا ہو پر سرکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا ہے گپت سے سرکار جو فرمائے جرمائے <سؤال> <سؤال> خدا دور ہوا جاتا ہے المدد یا ابرار مدینے والے المدد یا چاہے ابرار مدینے والے قلب سے خوفے خدا دور ہوا جاتا, جاتا ہے سرکار کار تب آیا ہوں بہت شرمی ہے تجھ سے رہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے تو کیا اور بھی کسی سے نظر کی تو آیا ہوں بہت زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی محت شرتا سرکار اب جو محتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے ہان نصیب ہوتے ہیں جو اس در پر پہنچتے ہیں ان کا کیا جو پہنچنے سے رہ جاتے ہیں حاضری کی سہایتا سے محروم رہتے ہیں ان کے لیے بھی تصور کی شارہ کھلی ہوئی ہے شار تصور پر سفر اختیار کرے انشاءاللہ ذوق اور شوق رہنمائی کریں گے اور تصوری تصور میں پہنچ کر گزارشات عرض کی جا سکتی ہے نہ بھی پہنچ سکے جہاں ہیں وہیں سے پکاریں کہ ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی ترپے جو ہم یہاں تو مدیر خبر گئی تم تو ہو میرے یا رسول اللہ میں دور ہوں تم تو ہو سن میری پکارکار تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور پکار بھی کس کو رہے ہیں پکار اس کو رہے ہیں کہ جس جو خود فرماتے ہیں ان نما انقاص میوتی خود اپنے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم ارشاد فرمائے مخاری شریف کے حدیث ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور تقسیم کرنے والے کی شان یہ ہے تقسیم کرنے والے کی یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کی شان یہ ہے کریم وہ ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جود و سخا اور کریمی کا یہ عالم ہے کہ ان کے خزانے بھرے ہوئے اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا کھلے ہاتھ ہیں بانٹنے میں سخاوت میں تو بس کھلا تو کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے یعنی ہاتھ کھلا ہے اور کچھ ہے نہیں تو کیا ہے بہت کچھ اور ہاتھ کھلا نہیں ہے تو کیا مگر یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ایک تو کریم ہے لفظ کریم پر بھی توجہ ہو پھر کھلے ہاتھ بھی ہیں اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں جب یہ تین وقت جمع ہیں تو بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے تمہیں کس طرح کی بے چینی ہے تم جس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو وہ ہیں کریم ان کے ہاتھ کھلے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا والے کے ایک حاضر مارگا ہوتے ہیں اور عرض کرتے یار اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھی کچھ عطا فرمائے اس وقت بڑا مال تھا سب تقسیم کر دیا سب تقسیم فرما دیا جب وہ حاضر ہوئے سب بٹ چکا تھا اب عرض کرتے آ کر مجھے بھی کچھ عطا فرمائے میں سب تو بٹ گیا اچھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ارشاد فرمایا بازار جا میرے نام سے لے لے ادا میں کر دوں گا نکالا پیسے آگا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکاری اپنی, اپنی جھولیاں بھر لو کریمی یہ جود و سخا بس اللہ اللہ،, اللہ اللہ اللہ اللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں کس آقا کی امت میں پیدا کیا گیا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اور پھر کیا کچھ نہیں ملا آج ہمیں ہم ناشکرے ٹائپ کے لوگ ہو گئے ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہمیں اتنی ہم کو یعنی آپ اور ہم دیکھیں کہ ہماری گلتیاں ہماری خطائیں اور ہماری نافرمانیوں کا کوئی حساب نہیں ہے لاٹ کے لاٹ لاٹ کے لاٹ لاٹ کے لاٹ اتنے ہیں لیکن ہم سے جو در گزر کا رحم و کرم کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ہی آئلہ ہے بہت ہی اگر ایک گناہ پر گرفت ہونا شروع ہو جاتی نا تو آج شاید ہمارا نام و نشان بھی نہ ہوتا ارے بزرگ فرماتے کا گناہوں میں مدبو ہوتی تو میرے کریم کوئی نہ بیٹھ سکتا یہ حال ہوتا لیکن یہ رحمۃ خاتم النبی شفیع المز نبین صلی اللہ تعین علی ولی وسلم کی کریمی ہے یہ آپ کی آپ کا فیض ہے آپ کی امت پر کہ امت کی بہت ساری باتیں درگزر ہوتی ہے نظر انداز ہوتی ہے رحم و کرم جاری ہے اور رمضان کا مہینہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اب <سؤال> دیکھیے ہمیں وقتاً فوقتاً ایسی راتیں ملتی ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے مہینے ملتے ہیں ہمیں ہر ہفتے جمعہ ملتا ہے جمعہ کی ساعتیں ملتی ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے ملتے ہیں ہفتے کے اندر جس میں ہر ہر گھڑی چھ چھ لاکھ کی بخش ہو رہی ہوتی ہے چھ چھ لاکھ ایک کروڑ چوالیس لاکھ جمعہ چوبیس آتے ہیں چوبیس گھڑیاں بخش ہو رہی ہوتی ہے تو اس قدر سے نصیب ہوئیں ہمیں اللہ ہمیں بس اپنا شکر گزار بندہ بنائیں اور ہم اسی پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں میرے میٹھے میٹھے اسٹائم بھائی ہو امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے جیسے سر پر امامہ شریف امیل سنت سجایا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امامہ شریف اپنے سر پر سجایا کرتے تھے سر پر ٹوپی ٹوپی پر امام کا تاج سجاتے تھے اور پھر کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امام شریف کی تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جکا a uh, نور کا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسٹائیں بھائی نیت کرو اپنے سر پر امامے کا تاج سجائیں گے اے کوئی نیت کرنے والا جس کے سر پر امام کا تاج نہیں ہے جو امامہ نہیں پہن رہے نیت کر لو ماہ رمضان کا مہینہ ہے مدنی چنا کے ناظرین فضان مدینہ کے حاضرین اور جہاں جہاں اسٹائیں بھائی جمع ہیں ارے رمضان میں امامہ سجالو یار جو مسجد میں ہو امامہ پہن لو ایک نماز کا ثواب ستر گنا بڑھ جائے گا سبحان اللہ پہن لو امامہ شریف سر پر سجاؤ کون کون نیت کرتا ہے کہ سر پر امامہ شریف سجا کر انشاء اللہ ماہ رمضان کی برکتیں لوٹوں گا ہے کوئی ہاتھ اٹھائے اونچا ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ ما اللہ ماشاء اللہ ما اللہ اللہ تعالی آپ کو کروڑ کروڑ جنت کی باہر عطا فرمائے تبحان اللہ اور بھی جہاں جہاں جمع ہیں وہ بھی جہاں جی آپ بھی ٹنڈو سبحان اللہ یہ سمائنی ضلع بھیمبر کشمیر آپ بھی نیت کرے کہ سر پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت امام کا ٹاج سر پر سجائیں گے چہرے پر پوری ایک مٹھی دالی سجائیں گے اور انشاءاللہ اللہ سنتوں کا ڈنکا ساری دنیا میں بجائیں گے انشاءاللہ اللہ صلو علی الحبیب سل حبیب صلی اللہ تعالی تُو صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا مدنی چینا کہ ناظرین آئیے ایک احتیاطی تدبیر آپ کو بیان کرتا ہوں اللہ یہ مجھے یہاں آنے سے پہلے پتا چلا تو میں نے چاہا کہ اب تک بھی احتیاط کا ایک بات پہنچا دوں شاید کل کا یا پرسو کا انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ صبح فجر کے بعد یا شہری کے بعد کسی ٹائم پر کسی پروڈیکٹ بیچنے کے نام کوئی کسی نے دروازے پر دستک دی ہوگی تو جو مجھے پتا چلا ہے وہ میں بتا رہا ہوں واللہ علم اصل حقیقت کیا ہے اور پیچھے مزید اسٹوری کیا ہے مگر جتنا پتا چلا ہے وہ ارس کر رہا ہوں <تص lawyers> <coughs> تو صاحب خانہ یا اسلام کوئی بھی خاتون ہوگی انہوں نے بغیر اس کی تصدیق دروازہ کھول دیا تو پتہ چلا ایک عورت تھی وہ بھی اندر داخل ہو گئی کچھ مرد تھے وہ اندر داخل ہو گئے ٹھیک ٹھاک لوٹ مار کر چلے گئے ڈکی تھی چوری <تص> دیکھیے جب بھی کوئی دروازے پر آئے سنت کے مطابق تھوڑا سا طریقے کا اختیار کریں جو دروازے کے باہر ہے جو گھر کے اندر ہے وہ کہے کون تو جو باہر ہے وہ جواب میں اپنا نام بتائے مثال کے طور پر میں نے کہا کون تو یہ اگر دروازے کے باہر ہے تو کہیں میں میں تو میں بھی میں ہوں اور میں میں تو بکری کرتی ہے اپنے تو انسان اپنے کو کیا دے دے میں کرنے کی تو جواب میں اپنا نام بتائیں غلام رسول ہاں میں جب آپ سے عرض کروں گا کون تو آپ کہیے گے غلام رسول, غلام رسول ہوں تو اس طرح ایک دوسرے کی پہچان بھی ہوتی ہے پھر سلام پھر سلام کا جواب یہ پورا ایک طریقہ کار ہے اور ہمارے عموماً دوربین بھی یا کوئی ایسی دیکھنے کے لیے بعض دروازوں پر نہیں ہوتی وہ ہونی چاہیے کہ کون ہے پہلے دیکھ لیجیے اب حالات آپ کے سامنے ہیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے لوٹ مار مچی ہوئی ہے بعدوں کا نیند کا عالم ہوتا ہے تو جو آتے ہیں وہ تو نیندیں پوری کر کر آتے ہوں گے لوٹنے کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو جائے تو ایک واقعہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آنے سے پہلے ہی پتہ چلا تو میں چاہا کہ یہ ایک احتیاطی تدبیر کے حوالے سے مدنی چند کے ناظرین کو بیان کر دیں تاکہ آپ بھی احتیاط کر سکیں اور اپنے اپنے جان و مال کی آپ بھی حفاظت کر سکیں تو اس طرح کوئی بھی انجانی کسی کا انجانہ بیگ نہ لے لیں کسی انجان کو اپنی کوئی چیز دے نہ دیں اچھا اب کسی انجانے آدمی کو اب یہ بھی ہے کہ بےچارے لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں سڑک پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انجانے آدمی کو بٹھانے میں بھی ڈر لگتا ہے حالات صحیح حالات اب ایسے ہو گئے تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر سل حبیب اللہ اچھا موتقفی آج تاثرات ہمارے پاس تیار معلومات کر لیجئے گا اگر متقفین کے تاثرات ہمارے پاس تیار ہوں کل ایک چلے تھے تو مجھے کہا گیا تھا کہ روزانہ ہمیں تاثرات ملیں گے تو اگر آج کے تاثرات تیار ہوں تو وہ بھی مجھے بتا دیجئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی چلا دیں گے ایک ویڈیو دکھائی گئی آئیے وہ دیکھتے ہیں رکی سمئے ٹرانسپورٹ کے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ کروانا مقصود ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ کا مسئلہ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ کچھ ممالک میں بھی یہی حال ہے قانون ان ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹ والے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سوار کر لیتے ہیں بس کسی طرح پیر رکھنے یا لٹکنے کی جگہ مل جائے اور کچھ افراد چھتوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں پھر گاڑیوں والے بھی چند روپوں کی خاطر بھاری سامان چھتوں پر لوڈ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ بلکہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لوڈر گاڑیاں بھی دو دو گاڑیوں کا سامان ایک ہی گاڑی پر لوڈ کر کے شہراہوں پر نکل آتے ہیں پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں اور کیسے انسانی جانوں کا ضیاء ہوتا ہے علی اب یہ کیفیت اب یہاں میں تھوڑا سا جو جملے کہے گئے اس سے ایک اختلاف جزوی اختلاف کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ والے ان کو بھرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ٹرانسپورٹ والا گن پوائنٹ پر زبردستی آپ کو گاڑی میں چڑھاتا نہیں ہے آپ خود چڑھتے ہیں آپ چڑھنا بند کر دیں تو یہ اٹومیٹیکلی نظام درست ہو جائے گا آپ ٹکٹ پوری دے رہے ہیں سیٹ لیں سیٹ بائی سیٹ آپ سواری ہوں تو سب سے یہ ہو جائے گا اسی طرح ہاں یہ اوور لوڈنگ کے لیے ضرور یہ, یہ, میں ضرور کہوں گا کہ بعض تاجر لوگ اپنا کرایہ اور اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ اوور لوڈنگ کرواتے ہیں اور ٹرانسپورٹ والے بھی اوور لوڈ کر لیتے ہیں یوں سمجھے کہ دو گاڑی کے اگر دو ہزار روپے لگتے تو یہ پندرہ سو میں دو گاڑیوں کا مال لوڈ کر کر چلتے ہیں کہ بدقسمتی کے قسمتی رشوتیں دے کر اپنا کام چلا لیتے ہیں تو پیسنجرس کو بھی چاہیے عوام کو چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنا انداز بدل لیں نا تو اٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی تو نہ چڑھے بسوں پر چڑھتے بھی اس حادثات ہو جاتے ہیں خدا نا خاصا کوئی تار لگ جائے اور بہت کچھ ہونے کے اندیشے رہتے ہیں اور بڑے بڑے حادثات اوور لوڈنگ کی وجہ سے پھر اوور لوڈنگ کے ساتھ ساتھ پھر وہ اوور ٹیک اور تیز رفتاری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالداب رحیم فرما اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ماشاءاللہ اللہ کل بھی آپ نے موتقفین کے کچھ جذبات دیکھے یا سنے آئیے آج مزید آپ کو دکھاتے ہیں رمضان فیضانے رمضان تیس روزہ احتکاب جو ہے اور ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں میں خاص آیا ہوں فیزیشن تاریخ پہلی بار میں یہاں پر آیا ہوں اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی میں نے ایم بی ای کی ہے اور ایم بھی کی ہے بیسکلی یہ بگننگ ہے ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں تو ابھی آگے سیکھنے کا عمل انشاءاللہ جاری رہے گا احتکاب تو ادھر بھی ہوتا ہے لیکن جو ادھر ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی نہیں ہوتا یہ باول مدینہ کراچی میں اتنا بڑا احتکاب ابھی تک کھائی بھی نہیں دے گا مدنی چینل میں نے دیکھا تھا تقریباً 20 منٹ دیکھا ہوگا تو میں راول پنڈی سے ادھر آیا ہوں 20 منٹ مدنی چینل دیکھ کے 30 دن کے تھے جو اپنے علاقے میں ہوتے ہیں نا گناہوں گنا بندہ پڑا رہتا ہے ادھر ماشاء اللہ گناہوں سے بھی بچے رہتے گاڑیوں سے بھی بچے رہتے ہیں اور پاپا کا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے ماشاء کل پھر جانے کا دل کر رہا تھا میرے گھر والوں کی مجھے یاد آ رہی کا چہرہ دیکھا نور دیکھا ہم پرانی گیدرنگ یاد آتی ہے دوست وغیرہ کے مطلب وہ وہاں پہ ہوں گے میں یہاں پہ ہوں اور دل میں آتا ہے کہ مطلب وہاں جائیں لیکن پھر ماحول ایسا ہے کہ مطلب سیٹل ہو گئے ہم یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نمازوں کی زبردست پابندی ہو تھی میں ایک ویٹنری ڈاکٹر جانوروں کا علاج معالجہ کرنا یہ میرا کام ہے اس سے پہلے جتنے رمضان نے گزارے Uh, اسی طرح سے لیکن وہ اس طرح نہیں رہے لیکن یہاں کا بالکل پتا لگا کہ رمضان کی حقیقت کیا ہوتا کیا ہے لیکن یہاں پہ میں اپنے اندر جو تبدیلی محسوس کر رہا ہوں ایک دو دن میں دین کی بہت زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے یہاں پر یہاں پہ آ کے پتا چلا ہے کہ انسان, کا, انسان کی تکلیف کا مقصد کیا ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ باپا جو ہے نا بہن فرما رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے میں صرف جسٹ ایک وزٹ کے لیے آیا تھا یہاں پہ دیکھنے کے لیے لیکن میرے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے یہ کہ میں اب ایک منتھ کے لیے اور اس کے بعد پھر فردر لوم کروں دو منتھ کا اس کے لیے مطلب ہے کہ نا میں نے اپنی نیت بنی ہے کہ یہ کروں گا یہاں جو پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے آئی تھنک دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کسی کے اسکول کے اندر ایسی تعلیم نہیں ہوگی یا ایسا میتھڈ نہیں ہوگا جو کہ فضانہ مدینہ میں ہمیں الحمد للہ رہا ہے پہلے الف بھی ادا کرنا نہیں آتا تھا لیکن الحمد اس ماحول میں آئے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ الف کیسے ادا میں کہتا ہوں اگر کسی کو دعوت اسلامی کو چیک کرنا ہو تو وہ فیضان مدینہ میں آ کر دعوت اسلامی کو چیک کر سکتا ہے روزے کا پتا چلتا ہے بعض روزے رکھ لیتے تھے لیکن کن کو کیا آتی کسی سے پوچھتے نہیں تھے اور کہتے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا کہتے ہیں ہمیں یہاں آ کر ہمیں پتا چلا کہ روزے کے مسائل ہیں ٹوٹنے کیسے ہیں نہیں ٹوٹنا کیسا اور اتنے لوگ پوری پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے آ اور یہاں سے وہ فیضیاب ہو کے جا رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ایک نوجوان ہے جو اس وقت جدید دور کا نوجوان ہے جو کہ بے راروی کا شکار ہے لیکن قربان جائے ہے امیر السنت کی ذات پہ کہ ان کو بے عملی سے نکال کر راہ عمل پہ ڈال دیا ہے جیسے آج کل ہماری جنریشن جو ہے وہ آگے آگے جا رہی ہے مطلب دین کی طرح رجحان کم ہے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے تھرو اور اسلامی بھائیوں کے تھرو بہت جلد وہ دن آئے گا کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اسپیشلی یوت وہ آئے گی اس ماحول میں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ محمد جہاں جہاں اس وقت ناظرین ہیں اب تو خیر سیزان مدینہ میں تو ماشاءاللہ ہمارے حاضرین موجود ہیں تو بس اگر آپ میں سے کسی کا جانے کا دل کر رہا ہے تو ذہن بنا لیجئے کہ میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا انشاءاللہ اور جو ابھی دور ہیں فیضان مدینہ سے دور ہیں یا مختلف علاقوں میں ہیں مدنی چینل پر ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یقم رمضان سے ہمارے یہاں دروازے بند ہو گئے جی نہیں فیضان مدینہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں آپ آئیے اور جو برکتیں اور جو کچھ یہ حاصل کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ مطلب بڑی بر... مختلف طبقات کے اسلامی بھائی آپ کے سامنے پروفیشنلز بھی ہیں اور یونیورسٹی کالجز کے بھی ہیں عام بدنس کمیونٹی کے بھی ہیں جو جو ہیں آپ کے سامنے عمر بھی آپ کے سامنے ان کی آئے ہیں یہاں رہ رہے ہیں اپنے تاثرات اپنے جذبات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو آپ بھی آئیے صرف سنیے نہیں آ کر آپ بھی دیکھیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف سلو الحبیب صلى الله تعالى على محمد